انہوں نے پورا کر دیا سچ کر دیا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا نباہ دیا اس کو آخری درجے میں صحیح ثابت کر دیا اب وہ عہد کون سا ہے ایک تو یہ کہ فوری طور پر جو ہے یہی پر جو ہم آئے پہلے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر پندرہ جو ہے اس میں الفان موجود ہے بلقد کانو اللہ کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور اللہ سے جو عہد کیا جائے اس کے بارے میں باس پوس ہو کر رہتے تو سودہ نے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک تعمیل خاص ہے اور وہ تعمیل خاص جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ غزوہ احد میں جنہوں نے وہ تین سو کی نفری جو واپس چلی گئی تھی ان سے پھر جب باس ہوئی ہے تو انہوں نے اسلو عہد الوار کیا پھر عہد کیا کہ آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی ایسے گزشت نہیں ہوگی تو یہ تو گویا کہ ایک پرٹیکولر جو واقعہ تھا اس سے گویا متعلق ہو گئی لیکن یہ کہ یہ تو ہر صاحب ایمان کا ہر وقت جو اللہ کے ساتھ جو ہے عہد ہے کہ جو بھی اس سے عہد کیا ہے اس کے نبھائیں گے چاہے جان جائے ویسے ایک پھر جو بیعت ہوئی ہے بیٹھ کے رضوان اس کو تو کہا ہی گیا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ہوئی ہے قصبۂ آحزاب کے بعد جو سمجھیے کہ تقریباً ایک سال کے بعد وہ بیعت رضوان اور سلا حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا اور ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بھی در حقیقت اسی سے متعلق ہے تو اسے تو کہا بھی گیا ہے بیڑت الموت ایک یہ کہ بیر علی اللہ نفرا اس کو بیعت رضوان قرآن میں کہا گیا ہے اس کی تعبیرات جو ہے روایات میں اس لیے بھی آئی ہے کہ یہ بیعت کی کہ اب ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں کوئی پیٹ نہیں دکھائے گا ہم نے سے اور بیر الموت موت پر بیعت اب یہی سب کے سبب ہم جانے دے دیں گے جانساد کر دیں گے بہر اس کے لیے اگر آپ اس کو زیادہ اس کی تابیل عام کی طور الفاظ چاہے تو وہ پھر سورہ توبہ کے الفاظ ہیں ظاہر بات ہے کہ رضول کے اعتبار سے وہ بعد میں آئے لیکن ہر بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ جو عہد ہے جو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں آ جانا چاہیے وہ ہے ان اللہ من بیدن لہم الجنہ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال بھی ان کی جانے بھی جنت کے ایڈریس یہ ایمان کی ایک تعبیر ہے جو شخص بھی ایمان کا دعوی کرتا ہے وہ اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ چکا اگرچہ یہ بیع جو ہے یہ بیٹ سلم کہلائے گی ہماری فقہ کی جو اصطلاح ہے کہ سب کچھ آپ کو یہاں دے دینا ہے اگرچہ آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ آخرت میں ملے گا جنت ہے قیمت اس کی جنت ہے اس کا بدل جنت ہے وہ جنت جو ہے وہ آپ کو آخرت لیکن یہاں آپ کو سب کچھ دے دے اب جب سب کچھ دینے کا عہد کر لیا ایمان کی شکل میں تو اب جس وقت جس چیز کا تقاضا کیا جائے اس سے اب اسے پیٹ دکھانا پیٹھ پھیرنا یہ در حقیقت اس عہد کی خلاف ورزی تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان اہل ایمان نے جو جما مرد ہے باہمت ہیں اپنا عہد پورا کر دکھایا سچا کر دکھایا فبرین منقد نح بہو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے نحب کے نف کو پہچان لیجیے لفظی ترجمہ ہے رحب کہتے ہیں اس نظر کو جس کا پورا کرنا لازم نظر مانی ہے تو اس کو منت کو اس نظر کو پورا کرنا چاہیے مجازن اس سے مراد موت ہے عام طور پر اس کا استعمال جو ہوتا ہے موت کے لیے اسی لیے نحیب کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بہت بلند آواز سے بین کر رہا ہو کسی کی موت پر اگر چیز کی توسیع کر کے کسی اور صدمے پر بھی کہیں اگر بہت بلند آواز سے گریاؤ جاری ہو رہی ہو تو وہ نحیب کہلائے گا لیکن عام طور پر مجازن جو ہے یہ لفظ موت کے لیے اور موت پر پھر ماتم کرنے کے لیے بین کرنے کے مستعمل ہے تو میر ہوں مرکوبہ ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے محنت پوری کر چکے یعنی اپنی جانیں دے چکے جان دے کر سرخرو ہو چکی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی ہوئی انترابن البینسم بین الحم الجند بے سلم کا جو یہ حصہ ہے کہ اس ایک طرف کی پیمنٹ پوری ہو جائے وہ انہوں نے تو کر دی تو گویا کہ انہوں نے اپنی نظر پوری کر دی اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا میں بن اور باقی جو ہے وہ ممتظر ہیں کب ہماری باری آئے اور ہم بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں دے کر اور ہم فارغ ہو جائیں میں نے شیر مواب کو سنایا تھا کہ وبان دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر ونا کے لیے تو یہ کہ انسان جس کے لیے جس سے بھی محبت کرتا ہے اب اس کی ابتلاہ اس کی طرف سے آنے والے کسی آزمائش کے لیے اپنے آپ کو ہر دم تیار رکھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب بھی وہ آزمائش آئے گی جو بھی وقت کا تقاضا ہوگا پیش کر دیں گے یہاں تک کہ جان جان حاضر کر دیں گے وبا بدنو تبدیل نے قطان کوئی تبدیلی نہیں کی کوئی تغیر ان میں واقع نہیں ہوا جو رائٹ کیا تھا اس پر قائم رہے ثابت قدم رہے ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو گویا کہ آخری درجے میں سرخرو ہو چکے اور باقی جو ہے وہ منتظر ہیں ہے لیکن اب صدقہ بل منافقین لباح اساد تین اب صد کہیم تاکہ اللہ تعالی جگا دے بدلا دے سچوں کو ان کی سچائی کا وہ سچے کون جہاں پھر وہ آیت سامنے آ جانی چاہیے سورہ الحجرات کی آیت نمبر پندرہ صادق لفظ جب آتا ہے تو ایمان کے حوالے سے صدق کیا ہے ان نمل مومنون الزین و رسول تابو اور جاہرو میں ابالس اہل ایمان حقیقت میں مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں اور جہاد کیا انہوں نے اور کھپا دی اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی یہ ہے سچے لوگ صادق یہ جو. بلکہ آئے بر کو بھی یاد کیجیے وہ پوری ایک سیرت ایک پوری کردار نگاری کرنے کے بعد آخری الفاظ کیا تھے الازیلا آتل آبہ قربا ولی تاما ول مساکین یہ ہے سچے انہوں نے گویا کہ اپنے ایمان کو سچا ثابت کر دیا اپنے دعوے ایمان کے اندر انہوں نے اپنی صداقت کا بھرپور ثبوت فراہم کر دیا تو وہی بات یہاں فرمائی اللہ صد کے اور تاکہ پھر اللہ عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی تدریج کے ساتھ معاملہ ہوا ہے منافقین کے ساتھ اور نفاق کا جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ یعنی یوں سمجھیے کہ غزہ بدر سے پہلے پہلے جو قرآن راضی ہوا ہے وہ سورہ بکرا ہے یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں میں دیکھیں گے کہ لفظ نفاق نہیں آیا فی کلو میں بردوں بس جن کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے اور یہ لفظ جو ہے دونوں کو کور کر سکتا ہے ضوف ایمان بھی ایک طرح کی بیماری ہے اور یہ کہ اگر وہ بیماری اس درجے تک اندر ہی اندر بڑھ چکی ہے کہ نفاق کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن لفظ نفاق ابھی نہیں آیا سورہ عال عمران میں آیا ہے شاید ایک مرتبہ صرف لیکن پھر سورہ نصاب میں پھر یہ جو صورتیں ہیں پھر سب سے زیادہ تفصیل سے آئے گی بات اور وہ ہے سورہ توبہ میں غزب تبو کے پھر یہ ہے کہ نفاق کے بارے میں یہاں تک بھی معاملہ سب یہ سن پانچ ہے یہ سمجھے کہ بدری دور کے تقریباً اس تک پہنچے ہوئے یہاں بھی ابھی آخری بات نہیں فرمائی منافقین کے بارے میں ابھی ان کو ایک امید دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے اب بھی بعض آ جاؤ اب بھی توبہ کر لو اب بھی رجوع کر لو یعنی ایک تو یہ کہ پوائنٹ آف دو ریٹرن ایک ایسی حد ہوتی ہے کہ جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا لیکن قرآن مجید نے دروازے بند نہیں کیے گویا کے منافقین کے لیے ابھی دروازہ کھلا رکھا در توبہ ابھی وا رہا ہے کھلا رہا ہے اس وقت تک لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد آپ سورہ منافقون جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی وہ الفاظ آئے استغفر تقصر رہوں ماؤلات اس تقصر رہوں سورج توبہ میں الفاظ آئے اس تفصیل رہوں ماولہ تصفیل رہوں ان تس تقصی رہوں سبری نمر اور سورہ نسام بھی الفاظ ہے ان المنافقین المافقی من درکن <سید> تو یہ گویا کہ پھر انتہائی جو بھی ہو سکتی تھی لمبی وہ وہاں آ یہاں فرمایا انشا اگر اللہ چاہے گا تو ان منافقوں کو عذاب دے گا او یتوبا نے یا اب یہ دیکھیے یتوبا اللہ توبہ فرمائے گا ان پر لفظی ترجمہ یہ ہو گیا یا اللہ توبہ فرمائے گا ان پر تو توبہ جیسا کہ ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع کی جو ہمارا درس ہے اس میں تفصیل سے توبہ کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے توبہ یتوب و لوٹنا پلٹنا لوٹنا بندہ اگر معاشیت سے لوٹتا ہے توبہ کر رہا ہے استقفار کر رہا ہے پھر عہد ازر و استوار کر رہا ہے تجدید عہد تجدید ایمان یہ توبہ ہے بندے کی جب بندے نے سرکشی کی نوش اختیار کی تھی معصیت کی طرف رخ کر دیا تھا اللہ نے اپنی عنایات اپنی عنایتوں سے اور شفقتوں سے محروم کر دیا جب بندہ نے رجوع کیا تو اللہ تعالی نے بھی پلٹ کر اپنی شفقتیں اور اپنی عنایتیں جو اپنی رخ اللہ اپنے بندے کی طرف کر دی لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے فتح عالم ہی کل ماپ انفتہ بانے آدم نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی گویا کہ یہ بھی اللہ تعالی کی شفقت کا ایک مظہر ہے کہ توبہ کا ایک ارادہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے یہاں فرمایا او اور علیہم اللہ ان کی طرف ان پر شفقت کی نگاہ فرمائے اور انہیں توبہ کی توفیق قطع فرمائے لے یہ معاملہ جو ہے وہ جبر و قدر کے ساتھ اس بحث کے ڈانڈے مل جاتے ہیں کہ جو ایک بڑی مشکل بحث ہے لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ویسے یہ جو اسلوب ہے اس آیت مبارکہ کا اس کے بارے میں نوٹ کر لیجیے کہ یہ سور احزاب جو ہے اس کی آخری آیت جو آیت نمبر تہتر وہ بھی اسی اسلوب پر ہے لے یورق جب اللہ المنافطین اول منافقات اب المشرقین اول مشرقات و یتوب الله مومنین اول مومنات وقان اللہ غفور الرحیماتوی انداز جو ہے اسلوب جو ہے یہ بالکل وہی ہے کہ جو سورہ آزاد کی آخری آیت کا فرد اللہ الدین کفروبین <بِرْغَيْزِهِم> اور اللہ نے لوٹا دیا بھگا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی کافروں کو اللہ نے لوٹا دیا بھگا دیا چونکہ اصل ان کی شکست جو ہوئی ہے وہ تو اس آندھی اور جھکڑ کی وجہ سے جو طوفان آیا ہے اس طوفان کی وجہ سے ان کے چولہے جو تھے ان پر جو دیگر چڑھی ہوئی تھی وہ الٹ گئی ان کے آگ بھڑک اٹھی خیمے جل جلنے لگے تو اس طوفان میں پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں پر قائم رہنا ناممکن ہو گیا اور پھر اب اس نے بجایا رحیل کا اور پھر یہ کہ وہاں سے وہ لشکر جو ہے ایک, ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے چنان کے صبح کو جب دیکھا اہل ایمان نے تو میدان صاف تھا کہاں بارہ ہزار کا لشکر پڑا ہوا تھا لیکن یہ کہ کہاں اب یہ کہ ایک متنفس بھی ہوئے سب سے تو یہاں اب دیکھیے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے ورد اللہ الزین کفرو میں اللہ نے ان کافروں کو لوٹا دیا دفع کر دیا واپس پھیر دیا بھاگنے پر مجبور کر دیا اپنے غیض کو لیے ہوئے وہ اپنا غیر و غضب ظاہر کر ہی نہیں سکے وہ اب جو بھی ان کے اندر جوش انتقام تھا یا جو بھی کچھ بھی نہیں اپنا غصہ اپنا غیر جیسے ایک اور مقام پر آتا ہے البوتوں میں غیر حکم تمہارے اندر جو ایمان اور اہل ایمان کے خلاف غیر و غضب ہے اس غیر و غضب کی آگ میں خود ہی جل برو اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے تو وہ سارا غیض اور وہ سارا قزب اور وہ سارا جوش جو لے کر آئے تھے وہ گویا کہ جسے ہم کہیں گے ارمان لیے ہوئے ہی واپس لوٹ گئے کہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا اور یہ صورتحال جو ہے بڑی اہم ہے کہ امتحان کے اعتبار سے غزبہ آزاد کلائمیکس ہے شدید ترین لیکن ڈیتھ ٹال دیکھیے اس پوری جنگ کا ایک مہینے تک وہ رہا ہے ایک مہینے تک معاملہ جو ہے چلتا رہا ہے امتحان تو امتہا ہی اللہ نے لے لیا شدید ترین سردی کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں فاتے آ رہے ہیں اہل ایمان کا معاملہ تو یہ تھا امتحان کی انتہا ہو گئی وزول دار لیکن بلفیل ہوا کیا ہے کہ چھ مسلمان شہید ہوئے البتہ یہ کہ جو ان میں مجروح ہوئے ان میں سے ایک بہت تیم کی شخصیت حضرت ابن معاذ رضی اللہ تعالی عام کا بہت اونچا مقام ہے انصار میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چوٹی کے چند صحابہ میں بلکہ شاید سب سے زیادہ چوٹی پر وہی سعد ابن معاذ جو رئی سے اوس تھے ان کو ایک تیر لگا چونکہ تیر اندازی تو ہوتی رہی خزرت کے دونوں طرف سے تو تیر لگا جس سے بازو کی بڑی رگ جو ہے وہ کٹ گئی اگرچہ اس وقت ابھرا جو بھی اس کا کچھ علاج کیا گیا اس کو کس کر باندھا گیا جو بھی کیا گیا لیکن وہی زخم ہے جو ان کے پھر موت کا سبب بنا ہے تقریبا ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد لیکن یہ کہ یہ ایک بہت بڑا جو سمجھیے کہ اہل ایمان کے لیے جو سب سے بڑا صدمہ تھا چھ دوسرے صحابہ جو شہید ہوئے اور ایک ہی حضرت مجموعی میں سے حضرت بن ابت کا اس طور سے مجروع ہو جانا یعنی یہ کہ وہ اس طریقے سے مجموع ہوئے کہ پھر جلدی ان کا انتقال ہو گیا وہ میں بعد درج کروں گا کفار میں سے دس مارے گئے اور ان میں وہ آمر ابن آبد ود بھی تھا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک سو سواروں کے برابر ہے مقابلے میں کفایت کرے گا ایک سو سواروں بہت بڑا پہلوان بہت جس کا یعنی کبھی ہے کل اور بہت بہادر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ جو ہے واسر جہنم ہوا ہے لیکن یوں سمجھیے کہ ایک مہینے میں ڈیسٹ ہال جو ہے دونوں طرف سے جی ملا کر بھی سولہ افراد تھے لیکن امتحان آزمائش سختی ابتدا یہ جو ہے اپنی انتہا کو فرمایا ونند اللہ کفروالو خیر اللہ نے لوٹا دیا واپس کر دیا ان کافروں کو ان کے غصے سمیت غیر اور غضب سب اپنے دلوں میں لیے ہوئے وہ اپنے سارے ارمان وہ تو آئے تھے اس یقین کے ساتھ اور جیسے کہ خی ابن اختب جو ہے بنی نظیر کا بہت بڑا سردار جو بیس آدمیوں کا وفد لے کر گھوما تھا غطفان کے قبائل کے پاس بھی وہ گیا قریش کے پاس بھی وہ گیا تھا ادھر سے ان کو چڑھا کر لایا تھا ادھر سے مشرق سے گد کے علاقے سے گدفان کے قبائل کو چڑھا کر لایا تھا شمال سے نفری یہودیوں کو لے کر آیا تھا بلو کینکا اور بلو نذیر بھی اور وہی شخص تھا کہ جو پھر گیا ہے اور بنو قریضہ کو بھی اس نے بغاوت پر اور غدر پر اور وعدہ خلافی پر جو ہے آمادہ کیا تو روح رواں جو ہے اس کے لوگ لیکن معلوم یہ ہوا لمینو خیرا کوئی خیر ان کو نہیں مل سکا اپنا سارا غیر غضب لے کر ارمان لے کر اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ اب تو قصہ پاک کر دیں اب تو گویا کے یہ ہمیشہ کے لیے یہ جھگڑا ختم ہوگا لیکن یہ کہ گئے اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو کوئی خاص گزند ہی نہیں پہنچی بلکہ ایک فائدہ ہو گیا کہ ان میں جو بھی کمزور ایلیمنٹ تھا ان کے جمیت کے اعتبار سے جو ان کے لیے پوٹینشل ڈینجر تھا جو مارے آستین سے منافق وہ ننگے ہو کر نمایاں ہو گئے یہ مسلمانوں کو سے خیر جو ہے حاصل ہوا وبین کفروب غیز نال خیرہ کف اللہ المنین القال یہ الفاظ بڑے اہم ہیں اور اللہ خود ہی کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف سے جنگ میں اللہ نے اہل ایمان کو جنگ کی تکلیف نہیں دی بدو جس طریقے سے کہ ہوتی ہے جنگ ان کی تو نوبت ہی نہیں آئی یہ کہ حضرت علی اور ابن اب جو ہے اس کا ان کا تو مقابلہ ہوا لیکن باقی تو بس یہ کہ ایسے ہی ادھر ادھر سے تیر اندازی ہوئی ہے تو گویا کہ اللہ نے کفایت کی ہے اہل ایمان کو لڑنے کی تکلیف نہیں دی اللہ ہی ان کی طرف سے ان کی مدافعت میں کافی ہو گیا اور یاد کیجئے کہ جو کتال کی آیات نازل ہوئی تھی جو سورہ حج میں ہے ان اللہ يدافع عن آمنوا ان اللہ خبان کفور اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کے لیے صورتیں پیدا کرتا ہے ورنہ تو دفاع جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے تو وہی بات یہاں فرمائی و کف اللہ المن الال اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا وہ میں اہل ایمان کی طرف سے جنگ میں جو بھی جکڑ چلا ہے آندھی آئی ہے یا جو عین وقت پر حضرت نعیم اشجعی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو قطفان کے قبائل اشجابے سے وہ ایمان لے آئے ہیں وہ حاضر ہو گئے کہ حضور کی خدمت ہو تو میں اس وقت حاضر ہوں ابھی میرے اس ایمان لانے کا علم جو ہے نہ مروق ارضہ کو ہے اور نہ میرے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ہے اور حضور نے پھر ان کے ذریعے سے ان کے ماں جو ہے وہ ایک بد کی فضا پیدا کی تو یہ ساری چیزیں خالص اللہ کی طرف سے ورنہ یہ کہ اس میں کسی تدبیر کو اپنی کسی کوشش کو تو کوئی دخل نہیں ہے آندھی آئی تو اللہ کی طرف سے اور حضرت نعیم یا حضرت نعیم اشجئی جو ہے وہ اگر برمق ایمان لے کر حاضر ہو گئے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکے سے مایوس ہو کر رخ کیا تھا تائف کا لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت میں یہ یسرف کی قسمت یسرف کیونکہ اسی درس میں یہ لفظ آیا ہے یا اہل یاسرب لا مقام <لَكُن> تمہارے لیے اس لیے زبان پر آیا کہ اس یسرف کو مدینہ النبی بننے کا شرف حاصل ہونا تھا اللہ کی حکمت کو ہے اللہ کی مشیت کو ہے لہذا وہاں آپ تشریف لے گئے اور نہ واپس آئے ہیں اور یہاں گھر بیٹھے ہوئے مدینے کے چھ آدمی آ گئے اور ایمان لے آئے اگلے سال بارہ آ گئے اس سے اگلے سال بہتر آ گئے تو اصل میں تو یوں سمجھیے کہ ایک ہے جو کہ عوامل ہے کبھی عوامل بھی ہے وسائل و ذرائع بھی ہیں جو کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور ایک ہے وہ پسے پش جو اللہ کی مشیت اور حکمت کار فرما ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کو نگاہوں میں رکھنا چاہیے اگر یہ ضرور ہے کہ اللہ کی وہ حکمت کبھی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کبھی نہیں سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ کہ اصل فیصلہ کلش ہے مشیت رب ہے اصل فیصلہ کلش ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کی مشیت ہے اس کی تدبیر ہے وہ تدبیر فرما رہا اس کا کے آسمان سے زمین کی طرف تدبیر کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی کے ذمہ میں وہ حدیث ذرا نوٹ کر لیجئے ان الفاظ کی مناسبت سے مجھے یاد آئی تھی تو میں نے نوٹ کیا تھا بڑی پیاری حدیث سے منجالا حبو بہ حمل واحد کف واہ جمیا حبو مہی فی الدنیا یہ وہی ہے کف کفم ماحول اللہ کافی ہو گیا انہیں ایمان کے لیے ان کی طرف سے جنگ جو ہے اللہ نے خود لڑ لی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ان کو اس سے بچا لیا اور خود جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے کفایت ہو گئی جنگ کے معاملے میں بالکل وہی الفاظما ہے من جانا دنیا کے تفکرات ہیں حموم ہے پریشانیاں ہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ان تمام مسلوں کو جیسے کبھی بہادر شاہ جو تھے گنگیلا اس نے اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ جو بھی پرچے آ رہے تھے کہ اب نادر شاہ آ گیا ہے وہاں پہنچ گیا ہے پرچہ نویس پرچے بھیج رہے ہیں اور وہ اپنے شراب جوشی میں مشغول ہے جو پرچہ آتا ہے کسی پرچہ نویس کی طرف سے اسے وہ اسی شراب کے اندر دبو دیتے ہیں ای دفتر بے معنی کرتے میں نہ بولا وہ تو پھر جب سرپری آ گیا تو آ گیا لیکن یہ کہ بندہ مومن اگر اپنے تمام حموم کو اسی طریقے سے ہی دفتر بے معنیٰ غرتے کے میں نہ بھولا ان تمام حموم اور تفکرات کو ایک ہم, ہم اس کو اے میم میم ہم ہم, ہم, یا ہم یہ ہے ارادہ کرنا ہمت اسی سے بنا ہے تو ہمہ ارادہ کرنا ولقد ہمت میں ہی وہ ہمہ بے آ ایک ہی ہم ہو ہمارا اور وہ ہم ہے آخرت ایک ہی اس فکر میں انسان اپنے تمام دنیاوی فکروں کو دبو دے ختم کر دے گم کر دے تو اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا اس کی طرف سے دنیا کے تمام حکوم کے من میں من جان ہم واحدن ہم آخرت کم المیا فت دنیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ علی الفل قرآن و نفا علی میات کم بلآیات مسلطی حقیقی